ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له ونشهدنا سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات للنور محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّه وسلِّم عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أية هنفت المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين قرآن حكيمة مسائب مشکلات وہ حالات جو انسان کو بڑے ناگوار ہوتے ہیں ان پہ ایک مومن کا رد عمل ان کے بارے میں ایک مومن کی سوچ کیا ہوتی ہے منافق اور کافر کیسے سوچتا ارشاد باری تالا ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت ہوگا پھر مومن کو جب قبر سے اٹھایا جائے گا حشر میں لایا جائے گا پھر جب اللہ کی عدالت شروع ہوگی تو ایک جملہ ہر جگہ مومن کو تسلی دینے کے لیے کہا جائے گا یا اتن النفس المطمئنہ اے نسل مطمئن ترجیح ربی کے اپنے رب کی طرف پلٹو راغیتن مرضیہ تو رب کے فیصلوں پر راضی تھی اور رب تجھ سے راضی تجھے رب کے فیصلے پسند تھے اور تُو رب کو پسند یہ نرس مطمئنہ اس کے تین خواص ہیں جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دعا میں کیوں سملنے کے نفس مطمئنہ کی تشریح کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا اللہ اللہم انی اصل اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میں تجھ سے مانگتا ہوں نفس ایسی جان ایسا نفس بے کا مطمئنہ جو تیرے اوپر مطمئن یہ مطمئن جو ہے ارشاد فرمایا ان اللہ لا اللہ اردون علی خانہ وہ رضو بالحیات دنیا و تما وہ لوگ جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ایمان نہیں رکھتے ہماری ملاقات پر کہ رب کے سامنے بھی جانا ہے ہمیں پھر اٹھنا ہے وہ رضو بلایا دنیا انہوں نے دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد چن لیا ہے وہ اسی پر راضی ہو گئے ہیں کہ ہمیں دنیا کمانی وقت نہ انو اور اس پر انہوں نے ڈیرا جما لیا ہے کر کام کر یہ ہے تمینان کماتے تو ہم بھی ہیں دنیا لیکن ہم کہتے ہیں ربنا نہ فی دنیا حاصل اور فی الاخرات حسن یعنی ہم دنیا پر مطمئن نہیں ابھی ہاتھ آگے پہلا ہوا یہ وہ ہیں کہ جو دنیا پر مطمئن ہو گئے ہیں، اگلی کوئی سوچ ہی نہیں نفسم ہم بکا مطمئنہ اے اللہ وہ نفس جو تجھ پر مطمئن ہو جو تجھ پر ٹک جائے گا. نہ کسی دوسرے مشکل کشاہ کی اسے تلاش ہو نہ کسی دوسرے حاجت رواق کی اسے تلاش ہو نہ کسی اور دینے والے کی تلاش ہو نہ کوئی مسائب دور کرنے والے کی تلاش ہو بس تو ہی تو بے کا تیرے اوپر مطمئن ہو دل میں کوئی خلش نہ ہو یا گھاٹے گا سودا کیا ہوتا بار بار سوچتا ہے اگلی دکان سے پوچھ لیتے ہیں پتہ نہیں ریٹ کام ہی نہ ہو میں نے کہیں ہی نہ خرید لیا ہو اس کو اطمینان نہیں کہتے ان اللہ زینہ پہلو رب و نلّام ہو جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب بنا پھر ڈٹ گئے اس پر جنم گئے اس پر قیام سے استقام بنا پھر کھڑے ہو گئے ڈاواں ڈول نہیں تنزل علیہ ملم کا ان پر فرشتے نازل ہو جب مشکل کا وقت آتا ہے جان کنی کا عالم گھر والے تو نہیں نا دیکھ رہے تم تنظرون تم دیکھ رہے ہو لیکن تم سے کوئی نہیں تمہیں نظر کچھ نہیں آتا تم یہ کہتے جی بزرگ اوکھے اوکھے سانس لے رہے ہیں اب بزرگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تمہیں پتہ نہیں نحن اقرب لائی من بولا لا تو تمہیں نظر نہیں آتا اس وقت تمہاری نسبت ہم اسے نزدیک نظر آ رہے ہیں اب اسے پتا چلا ہے کہ نحن اقرب بولے من حبلوری پہلے وہ بہت دور سمجھتا تو فرشتے اس وقت نازل ہوتے ہیں لاتحاف لاتا ان کا کالو ربنا اللہ مستقاب فلا خوف نئے مولام اختروں جو اللہ کو رب بنا لیتے ہیں رب سمجھ لیتے ہیں انہیں نہ مستقبل کا کوئی خوف ہوتا ہے نہ حال کا کوئی غم ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے نہ خوف دوئی کی ہوتی مستقبل کا ڈر اور حال پر غم ماضی پر رونا دھونا جنہیں یہ معلوم ہے کہ میرا ہر فیصلہ میرا رب کرتا ہے ما من مصیبت و فی, فی انفسکم کو کوئی مصیبت نہیں آتی نہ زمین پر نہ تمہاری جان پر اللہ فی کتاب من انقبل وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے اور ایشو کی جاتی ہے اس کے مصیبت کے پڑھنے سے پہلے کہیں فیصلہ ہوتا ہے من قابل براہ ان نظال کا فی کتاب ان نزال کا اللہ یسیح یہ اللہ پر بڑا آسان ہے جب مومن کو یہ پتا ہو کہ جو مصیبت آئی ہے میرے رب کے بھیجنے سے آئی ہے نا رب نے بھیجی ہے تو اس میں کوئی میری بہتری ہوگی اگر اللہ کو اس نے رب سمجھا ہے تو رب کس کو کہتے جو کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا وہ رب دلت. ماں باپ کیا ہوتے ہیں رب البیت کبھی کوئی باپ اپنی اولاد کا برا نہیں اس کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے اس میں بد نیت ہی نہیں ہوتی خلوص نیت کے ساتھ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری اولاد کے لیے یہ بہتر ہے وہ کرتا ہے ماں ربات البیت کبھی زہر نہیں پلاتی کروی ہوگی لیکن ہوگی دوا اور اولاد یہی سمجھتی ماں نہلا رہی ہوتی ہے صابن سے بچہ رو رہا ہوتا ہے کوئی عام دیکھنے والا کہے گا بڑا ظلم ہو رہا ہے جی دیکھیں جی بچے کو رولا رہے ہیں لیکن اس رولانے کے اندر بچے کا فائدہ محل کو اتاری جا رہی ہے مسائب میں بندہ رو رہا ہو لیکن اس کے رونے میں اس کا فائدہ ہے پتا نہیں کون سی محل ہے جو اس کے ذریعے اتاری جا رہی ہے لائی اسی بنا اللہ ماں کاتا بلّا اولانا ہمیں کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو ہمارے رب نے لکھی ہے تو جب لکھی ہوئی رب کی ہے تو ہمیں ناگوار نہیں ہے وہ ہمارے رب کی بھیجی ہوئی مہمان ہے ہماری بہتری کے لیے بھیجی اس مولانا کیا بات بل اسی بنا اللہ ماں کہتا کوئی مصیبت ہمارے رب کے لکھے بغیر نہیں آ سکتی ماں صاحب اب ان مصیبت ان اللہ, اللہ میرے رب کے زن کے ساتھ آئی ہے ہوا ماحلہ نا وہ ہمارا مولا ہے خیر خواہ وہ اللہ فلیہ توقل مومین اور مومنو کو تو اللہ پر توکل ہونا چاہیے شروع کر رہے ہیں اس کے جو ڈاما ہے گلے اور مسمے پالنے والا یہ نفسے مطمئنہ نہیں ہو سکتی یہ تو سکھوں سے بھرا ہوا نفس ہے اس نے تو بڑے گلے پالے ہوئے میرے ساتھ یہ نہیں ہوا میرے ساتھ یہ نہیں ہوا میں نمازیں بھی پڑھتا رہا اچھی نوکری نہیں ملی میں فلان ایک کام بھی کرتا رہا پھر فلان بھی نہیں ہوا پھر مجھے اولاد بھی نہیں ہوئی پھر فلان یہ تو گلوں کی پوری گٹھڑی لے کے حشر کے میدان میں آئے گا راضیہ تو مرضیا کہاں ہے یہ بندہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ جو مصیبت آئی ہے میرے رب کی بھیجی ہوئی ہے اور اس میں میری بہتری ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا صوفیہ حضرات مجاہدہ کرواتے روزے رکھواتے ہیں پیدل پید نیند کم دلواتے بولنے پہ پابندی لگا دیتے اچھا پہننے نہیں دیتے فار دا ٹائم بینگ یہ سارے اختیاری مجاہدے تیری تربیت کے صحابہ کے جو مجاہدے تھے وہ اس مجاہدے تھے ان میں آرٹیفشیلٹی نہیں تھی وہ حقیقی تھے ابھی حریرہ نے جو دھوتی باندھی ہوئی تھی وہ ایسا نہیں تھا کہ اندر سوٹ رکھا ہوا تھا اور دھوتی باندھی ہوئی تھی وہ تھی دھوتی اگر ابھی ہوا بھوک سے بے ہوش ہو جاتے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ اندر بوری بھر کے رکھی ہوئی جگوں کی اور بھوکے ہیں وہ مجاہدہ کر رہے نہیں حقیقی بھوک تھی حقیقی غربت تھی درختوں کے پتے اور جڑے کھائیں صوفیات مجاہدے کے طور پر کھلاتے انہوں نے حقیقی طور پر وہ اس مجاہدے تھے لہذا استراری مجاہدے میں جو ترقی ہوتی ہے انسان کی روحانیت کے اندر اور اللہ کا جو تقرب حاصل ہوتا ہے وہ اختیاری میں نہیں ہوتا اختیاری میں ہوتا ہے لیکن استراری کے مقابلے میں بہت کم یہ جو مصیبت آتی ہے یہ استراری مجاہدہ ہوتی ہے آپ کی مانگی ہوئی نہیں ہوتی یہ آپ کی چنی ہوئی نہیں ہوتی یہ اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی ہوتی ہے لہٰذا اس کے نتیجے میں آپ کو ترقی ملتی ہے تقرب ملتا ہے اللہ تعالیٰ تو جب بندہ مومن اللہ پر اس حال میں ایمان رکھتا ہے ایک تو یہ ہے کہ مان لی آسمانوں پر رہتا ہے مین کنٹریکٹر وہی ہے لیکن اس نے نیچے سب کنٹریکٹ دیے ہوئے کسی کو اولاد دینے کا کسی کو بیماری ٹھیک کرنے کا کسی کو گردے ٹھیک کرنے کا دولت شاہ کو بچے دینے کا اور ہمارے ہاں وہ کھارا شریف والے ان کو گردے ٹھیک کرنے کا اور مفتیاں شریف والوں کو باولے کتے کے علاج کا یعنی سب کنٹریکٹ باندھتے ہوئے جیسے میم کنٹریکٹر باندھ دیتا ایک کو کاشی دے دیتا ہے دوسرے کو جو ہے وہ پائپک فٹنگ کا کام دے دیتا ہے تیسرے کو ہے. ہم یہ اگر ایمان رکھتے کہ اس نے ہمیں آگے پھر بیچ دیا ہوا ہے کانٹریکٹ پر دے دیا سب کانٹریکٹ پر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی میری ایک ایک سانس کا فیصلہ وہی ہوتا ہے وہی کرتا ہے اسی کے سینکشن سے وہ چیز چلتی اگر یہ ایمان ہے اور قرآن اسی ایمان کی دعوت دیتا ہے فرمایا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنسَ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم اور اس کی اجازت کے ساتھ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ اور کسی عمر والے کو عمر نہیں دی جاتی وَلَا يُنْقَسُ مِنْ عُمَرِهِ اور نہ اس کی عمر میں سے کچھ کم ہوتا ہے اللہ بے ازنی اس کے ازن کے ساتھ سن معلوم اللہ یعلم ما تحمل کل و کلون اللہ یعلم ما محدود لون سا وما تزیز الارحام وما تزداد ریم کتنی پھول رہی ہے نالج میں ہوتی اتنی باریک کے ساتھ وہ انوالو ہے ہمارے ساتھ اسی لیے کہتا اکال اربوں کو مجھ تمہارا رب کہتا مجھے پکارو مجھ سے مانگو مجھے بلاؤ مجھے کال کرو کبھی دفتر بند نہیں ملے گا کبھی فون آف نہیں ملے گا کبھی کوئی چھٹی نہیں رات ہے دن ہے طوفان ہے بارش ہے گرمی ہے سردی ہے کسی وقت بھی پکارو اگر یہ ایمان ہو بندے کا جو بھی ہو رہا ہے میرے رب کے حکم سے ہو رہا ہے اور میری بہتری کے لیے ہو رہا تو بڑا اطمینان حاصل ہوتا ہے بڑا مطمئن ہوتا ہے لا خوف نال بے خوف ہو اس کو کہتے ہیں تفویض صفیہ کی زبان وہ افب اللہ اس نے اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جو فیصلہ وہ کرے جب آدمی مریض ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے اپنا معاملہ فیس چکا لیتا ہے خود چل کے جاتا آپریشن کروانے کے پیسے دیتا آپریشن اور اس دوران رو بھی رہا ہوتا ہے چیخ چلا بھی رہا ہوتا ہے وہ چیخنا چلانا اور باز لیکن جب وہ آپریشن ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے پھر نیکسٹ وزٹ کی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ بھی لیتا ہے پیسے بھی ان کو دیتا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام اسے پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے خیر خواہ تکلیف ہو رہی ہے مجھے لیکن اس تکلیف میں میری بہتری ہے یہ دشمنی کی وجہ سے تکلیف نہیں دے رہا ہے حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب گئے ان سے پوچھا کہ جی کیا حالات کیا حال ہیں فرمایا میاں اس آدمی کا حال کیا پوچھتے ہو کہ کائنات کا ہر کام جس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہو اور کوئی چیز ادھر سے ادھر اس کی مرضی کے بغیر نہ ہوتی ہو اس آدمی کے مزے کیا پوچھتے حضرت یہ کیسے فرمایا بھائی ہمارا ایمان ہے کہ کائنات میں پتا بھی ہمارے رب کے حکم کے بغیر نہیں گرتے اور جو ہو رہا ہے وہ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے اور ہم نے اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں گم کر دیا اس کی مرضی ہماری مرضی ہے تو جب اس کی مرضی سے ہو رہا تو اس کا مطلب ہے میری مرضی سے ہو رہا اس پہ احتجاج کیسا اس پہ سوگ کیسا اس پہ فکر کیسی یہ اطمینان جو اہل اللہ کو ہوتا ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بادشاہوں کو پتا چل جانا تو وہ لشکر چڑھا کے لے آئے ہمارے اوپر کے. وہ بھی چھین لیں نہیں برمایا اللہ خوفنا علیہ اس کا کیا مطلب ہے انہیں نہ مستقبل کا خوف ہوتا ہے نہ حال اور ماضی پہ وہ غمگین ہوتے ہیں. انہیں ہے ہمارے رب نے فیصلہ کیا تھا. ہمارا رب ہم سے زیادہ حکیم ہے جو فیصلہ بغیر ہمیں اس میں کوئی قابل تراز بھی چیز نظر آتی ہو لیکن میرا رب مجھ سے زیادہ عقلمند ہے جو فیصلہ کیا ہوگا سوچ سمجھ کر کیا یہ تفویض مومن کے اندر ہونی چاہیے اگر یہ نہیں ہے تو اطمینان نہیں امن نہیں ہے شانتی نہیں ہے باہر بازار کتنا بھی پرسکون نظر ہو لیکن وہ ایک سلیپنگ والکانو ہے اندر اس کے اندر ایک بھونچال ہے اس کے اندر ایک زلزلہ دبا ہوا ہے شکلے امڑ امڑ کے آتے ہیں مگر وہ ان کو دباتا ہے اتنی نان نہیں جیسے آپ افطاری کر کے پھر جب آتے ہیں نا نماز میں تو اب سب کچھ اوپر آ رہا ہوتا ہے آپ کھڑے ہوئے اس کو نیچے دبا رہے ہیں سموسے آ رہے ہیں پکوڑے آ رہے ہیں آپ کھڑے ہیں پیچھے مصیبت تو مولوی کو پڑی ہوئی ہے جس نے بولنا بھی منہ بھی کھولنا آپ تو زیر زمین آٹو دھماکے کر رہے ہیں تو سب کچھ اوپر آ رہا ہے لیکن آپ باہر نہیں نکلنے دے رہے اسی طرح شکوے اور گلے رب کے خلاف ابل ابل کے آ رہے ہیں اور بندہ ان کو دبا ہے اس کا نام اطمینان نہیں ہے گلا پیدا ہی نہ ہو اس کا نام اطمینان کیوں پیدا ہو رضائے رب پہ راضی رہ یہ ہرف آر ز کیسا خدا خالق خدا مالک اسی کا حکم تم کیسا ہمارے یہاں کسی کا انتقال پر ملال ہو جائے تو جو پہلی عید آتی ہے اس پہ خوشی نہیں کرتے اس کے بالکل اپوزٹ سوگ ڈال لیتے پھوڑی ہمارے علاقے میں پڑ جاتی لوگ آ رہے ہیں افسوس کرنے عید کا دن خوشی کا دن رب کہتے ہیں خوشی مناؤ یہ کہتے ہیں غم مناؤ بالکل اس کے اگینسٹ ہے کہ نہیں یہ شرک دل کا غم اپنی جگہ ہوتا ہے رب یہ نہیں کہتا کہ دل میں غم نہ کرو ابو بکر صدیق رضیلہ عنہ کا انتقال ہوا تین دن گزرے چوتھے دن حضرت تاشا صدیقہ رضیلا عنہ سرما ڈال رہی ہیں اور فرماتی ہیں اللہ کی قسم مجھے سرمے کی حاجت نہیں یہ سوگ توڑنے کی نشانی ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ سوائے اپنے شوہر کے تین دن سے زیادہ کسی کا سوگ کرے چار کا چار مہینے دس دن باقی باپ ہے بیٹا ہے بھائی ہے جو بھی ہے تین دن سے زیادہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تمہارے آگے چڑھ جائے اگر تو تم تو پتھر مارو اس کو وہ تو تبھی تک سیف ہے کہ بیٹھا ہوا ہے کہیں اوپر سال بعد بھی پھوڑی ڈال لی ہے اس کا مطلب ہے تم تو اس پر تین سو دو کا مقدمہ کر دو اگر تمہارے آگے چڑھے ہو سو تین دن اس کے بعد رب کہتا خوشی مناؤ خوشی مناؤ یہ ہے مسلمانی عید کا دن خوشی کا دن ہے سو کا دن نہیں ہے رب نے اسے خوشی کا دن بنایا رام کو دباؤ صبر اسی کا تو نام ہے اور کس چیز کا نام صبر ہے کافر بھی تو یہی کرتے ہیں تم کون سا صبر کر رہے کافر بھی اتنا ہی خبر کرتے جتنا تم کر رہے تمہارے صبر اور کافر کے صبر میں فرق ہونا چاہیے سب نے مرنا ہے پچھلے بھی مر گئے ہم نے بھی مرنا ہے جس نے پیدا کیا تھا اسی نے مارا ہے لے گیا سب کو لے جائے گا لے راجعون ہم بھی تو پلٹ رہے ہیں نا. غم دل میں وہ تو کسی چیز کا بھی ہوتا ہے چار دن آپ کہیں کسی جگہ رہیں آپ وہاں سے جب ٹرانسفر ہوں گے تو آپ کو دل میں دکھ تو ہوگا لیکن افدوا جی زندگی کو برباد کر کے رکھ دینا گھر کے ماحول کو سوگ ماتم کدا بنا دینا مسلسل اور این عید کے دن فوتگی کو سال ہو گئے عید آئی ہے اور پھوڑی ڈال دی اور لوگ چلنا شروع ہو گئے سوگ کے لیے آ گئے اور گلے لگ کے رو رہے ہیں رب کہتا خوشی مناؤ یہ رو رہے ہیں احتجاج ہے نا یہ رب کے فیصلے پر گلا ہے نا یہ ہم کیسے خوشی منائے تو کہتا تو ہمارا بندہ مارے اور ہم خوشی منائیں عید والے تو نہیں منائیں گے یہ کیسا نفس مطمئنہ یہ کیسا مومن اور کیسا ایمان ہے تو نفس مطمئنہ کیا ہے اطمینان کے جو ہوا ہے ایسا ہی ہونا تھا میرے رب کے عزم سے ہوا ہے اسی میں بہتری تھی بس سو جاؤ اطمینان عبد اللہ اب نے میں رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں دہتا ہوا انگارا اپنی زبان پر رکھ لوں اور اسے چوسوں اسے چاٹوں یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ میں کسی ایسے کام پر جو ہو چکا یہ کہوں کہ یہ کیوں ہوا رب کے فیصلے پر اعتراض تو جو فیصلہ رب کرے اسی میں بہتری ہے مصیبت آئی ہے مجھے نظر آتا ہے کہ یہ میرے لیے ایک ناگوار کیفیت ہے لیکن یہی میرے لیے بہتر تھا اسی میں میری بہتر سورہ کاف میں آپ نے سنا نہیں اس کا بچہ مر گیا تھا تو فرمایا کہ ہم نے ہمیں معلوم تھا یہ بچہ ان کے لیے مصیبت بنے گا آردنا رَبَّهُمَا خَيْرًا خیر امین ہو زکات پروردگار نے اس لیے اس بچے کو مار دیا کہ اس کے ماں باپ صبر کریں اس کے مرنے پر اس صبر کے نتیجے میں پروردگار اس سے بہتر بچاؤ نے ادا کر دے جو پاکیزہ بھی ہو خیر امین ہو سکا تھا وہ اخرا اور ماں باپ کے لیے زیادہ خدمتگار بھی ہو اس صبر کے نتیجے تو یہ کیسیت بڑے مجاہدے کے بعد بڑے مراقبے کے بعد آتی ہے اور یہ ایمان کی نشانی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے ابھی ہر رضی اللہ تعالی نس کے راوی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس چیز کے نفع کی تمہیں امید ہے اس کی ہرس رکھ اس کی لالچ رکھ اس کے لیے کوشش کر کہیں جاب نکلا ہے ٹرائی کرو بھیجو سی وی کہیں نظر آتا ہے فائدہ انویسٹمنٹ کرو اس کے اندر وسط آئین اور اللہ سے مدد چاہو کیا اللہ اس میں میری بہتریت میری مدد فرمائے ممکن بنا دے اس کام کو ان کا تخ دے تو اللہ سکتا میں نہیں کر سکتا والا چارجز ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے مت بیٹھ ٹرائی ٹرائی اگین آجز ہو کے مت بیٹھ لالچ رکھ اللہ کی مدد مانگ کوشش کر وہ نصاب کا شعین پھر اگر وہ کام نہیں ہوتا کاروبار میں نقصان ہو جاتا کوئی اور معاملہ ایسا آ جاتا ہے جو تمہیں ناپسند ہے فلا تقل لو انی فال تو لا کان و پھر کبھی یہ مت کیا کہ اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا اور ایسے کرتا تو ایسے فائن نہ لاؤ سف کہ یہ جو اگر ہے نا یہی تو شیطان کے لیے دروازہ کھولتا تو کہہ میں کچھ بھی کر لیتا ہونا یہی تھا اس لیے کہ میرے رب نے یہ نتیجہ نکالا ہے نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں اسباب اختیار کی جا تو فرمایا کہ جو کچھ ہو جائے پھر اس پہ یہ مت کہو کاش ایسا نہ ہو کاش میں نے یوں کر دیا ہوتا کاش اس نے سیٹ کینسل کروا دی ہوتی کاش فلاؤ یہ کبھی نہ فلا تقل لو انی فال تولاکان اکازا وقزا ولاقن کل قدا اللہ وما شاء فعل یہ میرے رب نے فیصلہ کیا تھا اور جو اس نے کیا اس نے قدر اللہ یہ اللہ نے طے کیا تھا وہ شاہ فراد اور اس نے جو چاہا تھا وہ کر دیا یہ میرے رب کا فیصلہ ہے اور میں اس پر ایمان رکھوں تو یہ کہہ <الشَّيطَان> فین لاؤ کا سوام علا یہ لا جو ہے نا اگر میں یوں کر دیتا فرمایا یہ اگر ہی تو شیطان کے عمل کا رستہ کھولتا ہے یہی سے تو شیطان اگر سے تو شیطان آتا ہے اگر مگر نہیں میرے رب نے چاہ تھا میرے رب نے کر جب آدمی ہر حال کو رب کی طرف سے سمجھتا ہے ہر مصیبت رب کا مہمان سمجھتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بڑے تحمل کے ساتھ بڑے وکار کے ساتھ لیتا ہے کہ یہ جا کے گلہ نہ کرے کہ آپ نے ہمیں فلاں کے گھر بھیجا تھا اور وہاں ہمارے ساتھ بدسلوکی ہوئی کوئی کسی کے یہاں مہمان اور جا کے کہے کہ مجھے فلاں صاحب نے بھیجا ہے تو آپ اس صاحب کو جانتے ہی نہیں آپ تو رسپیکٹ کریں گے اس کی جس نے بھیجا میرے پاس یہاں آتے ہیں لوگ چندے وغیرہ کے لیے ان کو جنہوں نے بھیجا ہاں مصیبت کو نہیں جانتے آنے والے کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں آنے والے کی سینٹ بہ رہی ہو آنے والے کے کپڑے خراب ہوں رنگ کالا ہو ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو بال پرا گندا ہوں مجھے وہ کتنا بھی پسند نہ آئے لیکن جس نے بھیجا میں تو اس کو دیکھتا ہوں میں اس کو نہیں دیکھتا مصیبت کتنی بھی ناکوار ہو کس نے بھیجی ہے نہیں اسی اللہ ماں کا تھا بدلاؤ لانا رب نے بھیجی لہذا پورے تحمل تدبر وکار کے ساتھ اس کا سامنا کرو جو ٹائم رب نے لکھا ہے آپ کو پتا وائرل انفیکشن جب ہوتا ہے تو دوائی کوئی اثر نہیں کرتی وہ وائرس اپنا پیریڈ پورا کر کے جاتا ہے ساتھ آپ کو وٹامن وغیرہ دیتے رہتے ہیں کہ یہ آپ لیں باقی وہ اپنی تسلی کر کے ہی جاتا ہے وائرل انفیکشن کی کوئی دعا نہیں اسی طرح مصیبت اپنا وقت پورا کر کے جائے گی تو رو دو پیٹ ٹکرے مار دیوار کے ساتھ گلے کر بار پوسٹر لگا اس میں ٹائم پورا کر کے جانا یہ وائرل انفیکشن ہے بھائی تو اس کو کیش کروا سکتا ہے جانا اس میں پورا ٹائم لگا کے تو اس کو ویلکم کہے گا تو ایک دن زیادہ نہیں ٹھہرے گی تیرے پاس اور تو دھکے دے گا تو جائے گی نہیں رب نے جتنا لکھ کے بھیجا اتنا کاٹ کے جائے گی تو بہتر نہیں کہ تو وقار کے ساتھ اس کا استقبال کرے اور اس میں سے کمائی کرے اس کو کیش کروا لے رب نے بھیجا تو پس لیے تھا نا تو اس کو کیش کروائے لیکن یہ ساری محبت کی باتیں جب محبت ہو تب کی بات اور سمجھ بھی اسی کو لگتی ہے مولانا عامر عثمانی صاحب کی ایک غزل ہے فارد دوبند تو جلدی ماہنما نکالا کرتے تھے پوری غزل ہے پوری غزل پڑھنے والی ہے علم کا نچوڑ کے پیچھے فرماتے ہیں عشق کے مراحل میں وہ بھی مقام آتا ہے آفتیں برستی ہیں دل سکون پاتا ہے دیکھنے والے کو نظر آتا ہے کہ ایوب کے کیڑے پڑے ہوئے تو یوب اندر مطمئن ہے دیکھنے والے کو پتا چلتا ہے اس کا بچہ مر گیا بڑی تکلیف ہوگی وہ سہارا دینے جاتا ہے سہارا لے کے آتا ہے پتا چلتا ہے اندر اتمین آسٹم برستی دل سکون پاتا ہے اور آزمائشیں اے دل سخت ہی صحیح لیکن یہ نصیب کیا کم ہے کوئی آزماتا ہے پوری غزل ایسی ہی ہے عمر جتنی بڑھتی ہے اتنی گھٹتی جاتی ہے جو سانس آتا ہے لاش بن کے جاتا ہے اکسیجن لیتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ مار کے جاتی ہے نا اکسیجن جو سانس آتا ہے لاش بن کے جاتا ہے اور کارزار ہستی میں کارزار ہستی فارسی کا لفظ وار فار ایگزٹینس وجود کی جنگ کارزار ہستی میں عزت و جاہ کی دولت بھیق میں نہیں ملتی آدمی کماتا ہے یہ آئی نہیں دیتا عزت اور بکار اپنی کمائی ہوتی اور تنہا اپنی قبر میں آج تک گیا ہے کون نام آئے عمل احمد ساتھ ساتھ جاتا ہے جہاں نکلتی ہے سین کر کے گلے میں لٹکا دیتے قبر میں تیرے ساتھ جائے گا تیرے ساتھ نکلے تو اکیلا نہیں ہوتا تیرا عمل تیرے ساتھ جاتا ہے کچھ لیکن یہ دو شیر اسی طرح ان کی ایک بھی اور نہ سکت ہے ضبطے غم کی نہ مجال اشک باری یہ عجیب کیسیت ہے نہ سکون بے قراری غم اپنی جگہ ہے لیکن ہم تو اب کے فیصلے پہ کیوں چلنا ہے اسی طرح ایک اور صاحب کہتے ہیں کہ بندہ کسی بندے کو کیا دیتا ہے بندہ تو بہانہ ہے خدا دیتا اور وہ تو مشکل میں بھی ڈالے تو کروں شکر ادا کوئی اپنا سمجھتا ہے تو سزا دیتا سو بچہ کھیل رہا ہوں مٹی کے اندر آپ جا رہے ہیں ان میں آپ کا بچہ بھی شامل ہے آپ کس کو ڈانٹیں گے؟ اس کو ڈانٹیں گے جس کے گندے کپڑوں کا آپ کو زیادہ رنج ہوا ہے جس کو بیماری لگنے کی آپ کو زیادہ فکر ہے اسی کو ڈانٹیں گے نا یہ ڈانٹ بھی ایک تعلق کی نشانی ہے یہ نصیب کیا کم ہے کوئی آزماتا ہے اور کوئی اپنا سمجھتا ہے تو سزا دیتا ہے یہ مصیبت بتا رہی ہے کہ کوئی تعلق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہنو ایک حضور کی عزیزہ آئی تو ہاتھ لگا تو ہاتھ کیا لگایا کمبل کے اوپر سے بخار باہر آ رہا ہے. دا کہ اللہ کے رسول اتنا بخار آپ نے فرمایا ہاں ہم نبیوں کا بخار بھی ایسا ہوتا ہے نو ماشاء الر ہم جو نبی ہیں نا ہم پر ہر مصیبت ہنڈریڈ پرسینٹ آتی کلائمیکس آتا ہے اس سوما لکڑا بفا پھر اس کے بعد جو جتنا ہمارے نزدیک ہوتا ہے اتنی مصیبت اس پہ زیادہ آتی چلی جاتی جتنا دور ہوتا جائے گا مصیبتیں کم ہوتی چلی جائیں گی ایک صاحب نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے آپ نے فرمایا احداب ایزی ایزی احداب ایک دفعہ پھر سوچ لو مجھے اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے آپ نے فرمایا پھر لنگوٹ کس لو جو ہم سے پیار کرتا ہے مصیبتیں اس کی طرف اس طرح آتی ہیں جس طرح سیلاب کا پانی اونچی زمین سے نیچی زمین کی طرف مصیبت کیا ہے تیرے رب کی رضا ہے اس میں اپنی رضا کو گم کر عیاشی ایش میرے نفس کی رضا ہے میرے نفس کی خواہش ہے یہ چاہتا ہے کہ میرا تھر بھی نہ دکھے ساری زندگی جوان رہوں کبھی فاقہ نہ آئے یہ میرے نفس کی خواہش ہے مصیبت میرے رب کی خواہش ہے اور رب کی خواہش کو پسند کر اپنی خواہش سے دست بردار ہو رب دکھ میں راضی ہے تم دکھ میں راضی ہو جاؤ اطمینان آ جائے گا سوکھے رہو گے ورنہ دکھنے تو آنا ہی آنا ہے کار تو تم کچھ نہیں سکتے سوائے اپنا خون جلانے کے اور بیماریاں پیدا کرنے کے ہائپر ٹینشن اور ہائی بلڈ پریشر اور فلاں فلاں یہ کیوں آتی رب کے فیصلے پہ اعتراض ہوتا ہے تریسٹھ سال عمر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور چند بال سفید ہوئے وہ بھی داڑھی بچہ کے اندر یہ جو ہونٹ کے نیچے جو داڑھی ہوتی ہے یہاں صرف چند بال تریسٹھ سال کی عمر میں ہمارا 22 ٹو ایئر میٹر ڈاؤن ہو جاتا چالیس سال تک چاندی چمک جاتی جسے ہماری زبان میں پنجابی میں کہتے نا کرجنا اس سے حاصل کچھ بیماری ملتی ہے رب کے فیصلے پہ تاو آتے رہنا ہر وقت بٹھی جلا کے رکھنا یہ کیوں ہوا یہ کیوں میرے رب نے چاہتا ہو گیا بابا فرید گنج شکر کے چند اشعار ہے میں نے کہا تھا کہ یہ محبت کی باتیں جیسے وہ علیہ اسلام کا مولانا روم واقعہ سناتے ہیں کہ چروائے کو رب سے پیار تھا تو پیار کے جتنے بھی ریکٹ سے وہ سارے کہہ رہا تھا اللہ تو میرے پاس ہو میں تیرے بال اپنی بھیڑ کے دودھ سے دھوؤں گا میں تجھے دباؤں گا مٹھیاں پر ہوں گا تیری جو میں وہ پیار کی ساری باتیں کر رہے ہے اور رب ان چیزوں سے بے نیاز ہے تو پھر کس طرح اس کو راضی کرو گے بابا فرید کہتے ہیں تن میرا جی کنگی ہوئے گئے یار دی جلفاں باوا پوش میرے جوتی بن جائے یار دے قدمی ہی جاوا میری کھال جوتا بن جائے میں رب کے قدموں میں چلا جاؤں لیکن یہ ہو نہیں سکتا رب جوتا نہیں پہنتا میری یہ پوش پھر جوتا بن کو فائدہ نہیں پھر کیا ہے پھر رضا کیسے حاصل تن میرا جے کنگی ہوئے یار دی کنگھی ہوا پوش میرے جی بن جائے یار دے قدمی جاوا جے سونا میرے دکھ راضی تے میں چولہے لاواں غلام فریدہ رب کر لے راضی مل لے تتیاں راوا تو پھر رب کی رضا مصیبتوں میں تو ہے وہ میرے دکھ میں راضی یا تو سکھ کو میں نے چھولے لگانا کیا کرنا سکھ چاہیے تو رب کی رضا نا اور رب اسی دکھ میں راضی رضا چاہیے تو دکھ کو پھر لے لو نفس کی رضا چاہیے تو وہ تو سکھ ڈھونڈتا ہے وہ تو لگژری چاہتا ہے اسے تو تعشت چاہیے لہذا رازیا تم وہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں مانگا ہے اللہ انی اسلو کا اے اللہ میں تجھ سے وہ نفس مانگتا ہوں میں اس نفس کا سوال کرتا ہوں بے کا مطمئن جو تیرے اوپر مطمئن اس اطمینان کی نشانیاں کیا تومنو تو بے بے تیری ملاقات پر ایمان ہوش اسی کی آس لگائے بیٹھا ہجر میں جل رہا وہ قداع کا اور تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہو, وہ نف گلا کبھی نہ پیدا وہ ٹک نہ اور اللہ جو تیے دے, دے دے اس پر کانے ہو ماں باپ جب بانٹتے ہیں کوئی چیز لا کے گھر میں ایک کے ہاتھ میں کچھ رکھ دیتے ہیں دوسرے کے ہاتھ میں کچھ رکھ تیسرے کے ہاتھ میں بچے پتا ہے ماں باپ نے جو دیا ہے حصہ اتنا ہی اتنا آتا ہوگا یہ انصاف کرنے والے ظلم کرنے والے نہیں ہیں میرے ماں باپ رب عادل ہے ریم کے لیے درخواست کرنے کی ضرورت ہے عدل کے لیے درخواست کرنے کی ضرورت نہیں عدل اس کی صرف وہ کافر کے ساتھ بھی انصاف کرے گا تو نقصت اب جیسا بھی ظلم نہیں ہوگا اِنَّ اللہ لَا مِثْقَالَ <دَرَّة> ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتا فرمایا حرمت تو ظلم نفسی میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام تو عدل کے لیے درخواست کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اے اللہ عدل کرنا عدل تو وہ کرے گا عادل ہے رحم کی درخواست کرو اے اللہ رحم جو میاں صاحب نے کہا فرماتے ہیں عدل کریں تو تھر تھر کمن اچیا چھانا والے اہلا اگر انصاف کرنے پر آ جائے تو وہاں تو انبیاء کی ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں عدل کریں تو تھر تھر کمن اچیا شانہ والے فضل کریں تو بخشے جاؤن میں برگے من پھر کہتے ہیں فضل کرے کریں ٹویا سائیاں عدلو نہیں چھٹکارے فضل فضل کرے تو ٹوئییا سائیاں عدلو نہیں چھٹکارے کرم تیرے دیتے پاپ کمائے پا رہے تو عدل کرے گا تو اس کا مطلب ہے جو مصیبت آئی ہے ظلم نہیں ہے ظلم نہیں ہے تو پھر میرے فائدے کی چیز ہے نا میرے اوپر ظلم تو نہیں گلہ چیز کس چیز بہت سارے جوان آتے تقدیر کیا ہے جی یہ اللہ کا ہے جی میں نے ایف اے کیا بی کیا شول چلا رہا ہوں جی جن لوگوں نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا سارے چار چار ہزار درم سراہ لیتے ہیں مجھے آزار کی نوکری نہیں مل رہی ہے جی یہ گلے ہیں پالے ہوئے انہوں نے کہ شاید دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے ورنا وہ مجھے ایف اے کے برابر دیتا اور وہ جو اسکول نہیں گیا اس کو روٹی نہ دیتا بھوکا مرتا وہ یہ اس کی حکمت اس کی عطا ہے جتنا رب نے مجھے دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس پہ نظر مت رکھو کہ رب نے دوسروں کو کیا دیا ہے اس پہ ایمان رکھو کہ جو تجھ کو دیا ہے تیرے لیے اتنا ہی بہتر دیکھیں ایک مریض کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ اتنی ڈوز لے لیں دوسرے کا حال دیکھتا اس کو تھوڑی سی کم ہے اگر وہ کہ کیوں سرکار میں تو 50 کا کیوں لوں وہ, وہ میں بھی 500 جو ہے وہ ایم جی کا لوں گا کیپسول اور جناب دوسرے دن پیٹ پکڑے ہوئے اسپتال میں پڑے روڈ پر لگے ہوئے ڈاکٹر جتنا استطاعت دیکھے گا اتنا ہی دیتا فرمایا وہ تھوڑا جو تمہیں رب سے مانگنے پر آمادہ کر دے اور وہ پورا جو تمہیں رب کے شکر پر آمادہ کر دے اس زیادہ سے بہتر ہے جو تم کو رب سے بے نیاز کر دے اور تیاری پر تمہیں آمادہ کر دے اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہو تو ہم عہد کو سونے کا بنا دیں تم اس میں سے خرچ کرو اور یہ کم بھی نہ ہو اور میں اللہ نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں اور تیرا شکر ادا کر دو جس دوسرے دن فاقا ہو تو میں تجھ سے مانگو تو مجھ سے اپنے سے الگ کیوں کرنا چاہتا تو میرا اور اپنا رابطہ کیوں توڑنا چاہتا یہ کمیکیشن کیوں توڑنا چاہتا بندے اور رب کی کمیکیشن کیا ہے رب تو بے نیاز ہے نا وہ کیوں رابطہ کرے گا تجھ سے لا نس ال کا رز کا ہم تم سے رض کا سوال نہیں کرتے اللہ کو اولاد نہیں چاہیے اللہ بیمار نہیں ہوتا شفا نہیں چاہیے تو نہ اس کو نفع دے سکتا نہ نقصان وہ تم سے کیوں رابطہ کرے اے جس کا رشتہ تو ادھر ہی ہے نا ہاتھ تو تیری طرف سے اٹھیں گے نا پھر کمیونیکشن ہوگی نا کو تمہارا رب کہتا ہے کال کر کے تو دیکھو مانگنا تو تم نے ہے نا رب نے تو نہیں مانگنا مانگنے کا طریقہ بتا دیا ہے ایک دنت سے راط المستیم سے راط طریقہ بتا دیا مانگو گے تم اس لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ بندہ بنا دیا ہے مجھ کو احتیاج نے اس مجبوری نے مجھ کو بندہ بنایا ہوا ہے بندہ بنا دیا ہے مجھ کو احتیاج نے وہ جاؤں بے نیاز تو اب بھی خدا ہوں میں اندر ابھی وہ چیز مری کوئی نہیں ہے ذرا سی بے نیازی آ جاتی ہے کھوسے کا منہ اوپر ہو جاتا ہے لڑ لاچے کا نیچے زمین پر گھسیٹنا شروع کر دیتے ہیں برکہ اتر جاتا ہے دوپٹہ جاتا ہے پھر دوپٹہ گلے سے غائب ہو جاتا ہے پٹی بن جاتی ہے کیا ہے اپنے فیصلے ہونے شروع ہو جاتے تو خدائی کا اعلان ہے اس کو کہتے ہیں حق خود ارادی ہم جو چاہیں رب ہمیں ڈومینیٹ نہیں کر سکتے اپنی مرضی کریں تو بے نیازی آ گئی تو بندہ خدا بن گیا پھر نے کیا کہا تھا میں بے نیاز ہوں اس لیے خدا وہ رو می کالا قومی سا لی ملک انہارو تجری من میری قوم یہ ملک میرا نہیں میرا, میرا قانون نہیں چلتا میری مرضی نہیں چلتی یہ میں یہ اریگیشن سسٹم جس کا چو پانی روک دوں جس کو چو پانی دوں یہ سب میرا نہیں جب میری مرضی چلتی ہے تو پھر خدا تو میں ہو گیا نا فرمایا آسارا آئی تو مانتا الہا ہوا ہوا اور ابھی آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی مرضی کو خدا بنا لی تو جو فیصلہ رب کا رب کی رضا ایک وقت دے شکر ادا کروں مصیبت آئے فرمایا بندہ مومن جب اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ سے مانگتا ہے باتیں ہوتی ہیں پشتوں میں کر لو سے پنجابی میں کر لو سے سرائکی میں کر لو سے پٹھواری میں کر لو سے انگریزی میں کر لو سے باتیں کرو اپنے رب سے ادا مخ رہے تم نے ہزار نفل بھی پڑھ لیا اس ہزار نفل سے وہ دعا زیادہ بہتر ہے جو تمری کمیونکیشن رب سے بھاگ وہ تو, تو ٹیون کر رہا ہے نا رب کو اپنی اپنی اس بندگی کا اظہار کر رہا ہے نفل پڑھ رہا ہے جب ہاتھ ت نے اٹھا لیے تو باتیں شروع ہو گئی اللہ یہ بھی یہ مانگنا شروع کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ محلن ابھی نہیں دینا مجھے اس کی ذرا باتیں سننے آج کھڑا ہو گیا میں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں بڑی اچھی لگتی ہے اس کی آواز اور پھر سنتا ہے اور پھر اسے حض لیتا ہے اور فرشتوں سے پھر کہتا ہے دیکھو سے مجھے دیکھا نہیں میری نیم تو کون دیکھا دیکھو کیسے سوال کر میں آسمانوں میں ہوں یہ مجھ سے ڈرتا ہے اس کے بعد کہتا دیکھا. اور کہاں پھر جی منہ سے نکالتا فرشتوں کو لگا تھا میں دوبارہ اس کی آواز نہ سنوں اس کو اتنا دو دوبارہ مانگے نہیں میں اس کی آواز نہیں سننا چاہتا اس کی آواز مجھے نہ آئے بن مانگے سے اتنا دے دوبت جب اللہ کسی سے بات کرنا چاہے گا تو فون تو نہیں کرے گا آپ کو خط بھی نہیں لکھے گا آپ کو فیکس بھی نہیں کرے گا آپ کو کیسے آپ کو وہ کہے کہ میرے بندے میں تجھ سے کچھ سننا چاہتا ہوں میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں وہ احتیاج ڈال دیتا ہے ضرورت پیدا کر دیتا ہے بیماری پیدا کر دیتا ہے کوئی مشکل ڈال دیتا ہے تو فوراً حاضر ہو جاتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے ہو گیا نا رب؟ تو یہ رب کا بلاوا ہے رب تج سے تعلق رکھنا چاہتا ہے نرس متمنا وہ ہے حالات کیسے بھی ہوں بے کا مطمئنہ تیرے بارے میں کبھی کوئی شک کوئی گلا پیدا نہ ہو مطمئن ہوتے رہے باہر حالات کیسے بھی ہوں بخاری کے راوی ہیں ان کا واقعہ پہلے بیان کر چکا ہوں میں. ان کے پاؤں کو ناسور نکلا جو حق بغداد کے خلیفہ سے بلوا لیا انہوں نے علاج کے لیے بہت بڑے عالم تھے تو جو حکیم تھے انہوں نے کہا کہ جی ٹانگ کاٹنی پڑے پاؤں جو ہے وہ کاٹنا پڑے گا پنڈلی سے اور کوئی اس کا علاج نہیں ٹھیک <laughs> آپ کو تکلیف بہت ہوگی بے ہوش کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو شراب پلانی پڑے مایا تم اپنا کام کرو مجھے چھوڑ دو ٹانگ کاٹنی شروع کر دی انہوں نے اللہ کے ذکر شروع کر دی. گوشت کاٹا پھر ہڈی کاٹی انہوں نے آری کے ساتھ آخری مرحلے میں جا کے وہ بے ہو گئی ہوش آیا ماتھے سے پسینہ پہنچا اور قرآن کی زبان میں درد کا اظہار کیا اپنے الفاظ میں نہیں کیا کہیں گرفت نہ ہوئے فرماتے لقد لکی من سفر نہ ہاذا صبا آج کے اس سفر نے تھکا دیا قرآن کی آیت پڑی ہے اپنی زبان میں گلا نہیں کیا کہیں حساب نہ دینا پڑے موسا کی زبان میں بولے ہیں لقد لکی من سفر ان ہاذانہ سبا چونکہ پاؤں کا معاملہ تھا فرمایا آج تیرے اس سفر نے پاؤں سے کہا تھکا دیا پاؤں کو مانگا پاؤں اٹھا کے اس کو پلٹ کے دیکھا فرمایا لاب, تو کتنا اچھا ہے. تو نے مجھے چار ہاتھ پاؤں دیے ایک لیا تین میرے پاس رہنے دیے تو کتنا اچھا ہے گلا نہیں نہ آیا زن ہے جو باقی بچا اس کو نہ پائے جو گیا اس کو نہیں نہ پائے یا لاکھ تو کتنا چاہ کتنا خیال ہے تجھے میرا چار دیے تین میرے پاس رہنے دیے ایک لیا تو تین بھی لے سکتا ادھر یہ معاملہ ہو رہا تھا ان کا بیٹا امیر المومن ان کے استبل میں چلا گیا چلتا ہوا ساڑھے تین چار سال کا بچہ تھا گھوڑے نے لات مار دی بچہ آن دی اسپاٹ مر گیا ادھر یہ آپریشن ختم ہوا ادھر وہ بچہ اٹھا کے لے آئے پھر یہ بچہ امیر المومنین کے استبل میں چلا گیا تھا وہ گھوڑے نے مار دیا بچے کو پاس منگوایا دی. اس کے ماتھے کے اوپر سے بالوں کے اوپر سے مٹی جھاڑی کا ماتھا چوما فرمایا لا تو کتنا اچھا ہے تو نے مجھے چھ بیٹے دیے پانچ میرے پاس رہنے دیے ایک تو نے لیا. آپ بتائیے کوئی گلا ہے اطمینان ہے رب پر کے نہیں راضی تن ہے کہ نہیں کوئی مصیبت تمہیں رب کے بارے میں بدگمان نہ کرے من لم یر بقضائی جو میری قضاء پر راضی نہیں ہے میرے فیصلے پر راضی نہیں اور میری عطا پر مطمئن نہیں فرمایا پھر میرے سوا کوئی اور الہ ڈھونڈ لے من لامہ بے قضائی میری قضاء پر راضی نہیں میری عطا پر مطمئن نہیں پھر اسے چاہیے کہ میرے سوا کوئی دوسرا علاج ڈھونڈ لے والر وج تخت سمائی اور میرے آسمان کے نیچے سے نکل جائے جب ناراض کسی سے ہوتے تو پھر اس کے گھر میں تو نہیں ناراض رب کے ہر فیصلے پر اطمینان رب کے ہر فیصلے پر ہر مصیبت میرے حق میں بہتر ہے رب نے کچھ دیکھ کر کڑوی سے کڑوی دوا ہم پی جاتے ڈاکٹر پہ اطمینان ہوتا ہے پیٹ پھڑوا لیتے ہیں ٹانگ اسے کٹوا لیتے ہیں رب پر اتنا ایمان بھی نہیں ہے رب کے بارے میں اتنی بھی خوشگوانی نہیں ہے تو ایمان کس چیز کا نام بندہ مومن مصیبت پہ واویلا نہیں کرتا کسی تیسرے کو بلیم نہیں کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی لمبی دعا ہے فرماتے اللہ انی میں اے اللہ میں تیرا غلام ہوں وابن آبد تیرے غلام کا بیٹا وابن بنو تیری کنیز کا بیٹا فی حکمک میرے اندر تیرا حکم چل رہا ہے میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ناسو یا سیب یادک میری ماتھے کے بال میری چوٹی تیرے ہاتھ میں یہ چیز ہونی چاہیے رب کی رضا پہ اپنی رضا کو قربان دے. دکھ ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں بیٹا فوت ہو جائے ماں باپ فوت ہو جائے ماں باپ اگر بوڑھے آدمی کے بھی مر جائیں تو ماں باپ ہی مرتے ہیں اس وہ اپنے آپ کو اتنا ہی تنہا اتنا ہی غیر محفوظ سمجھتا ہے جتنا ایک تین سال کے بچے کا باپ مر جائے تو وہ ہوتا ہے اس لیے کہ اسی دن تو اس کو دھوپ لگتی ہے وہ درخت جب گرتا ہے تو دھوپ لگتی ہے تو پتہ چلتا ہے اسے کہ میں دھوپ میں کھڑا اب اسے بڑے بڑے فیصلے بغیر مشرے کے اسے کرنے پڑیں گے پہلے وہ در مشرہ کرتا تھا مطمئن ہو جاتا ماں باپ دکھ ہوتا ہے لیکن یہ دکھ ان کو مس کرنے کا دکھ ہونا چاہیے چیز چلی جاتی ہے آپ اس کو مس کرتے آپ کوئی جانوار بیچ بھی جائیں کسی کو تو کھنڈے کی طرف دیکھ کے آپ کو وہ یاد ضرور آتا ہے ان کو مس کرنے کا دکھ ہو لیکن رب پر کبھی بھی بد گمانی نہیں اور جتنا سوگ اس نے لمٹ مقرر کر دیا اتنا ہونا چاہیے یہ عید والے دن سوگ نہیں ہونا چاہیے عید کو میرے رب نے خوشی کا دن بنایا ہے. اس دن اندر دکھ ہو بھی تو باہر سے خوشی کا اظہار دے. یہ اس کی رضا ہے وہ تیرے دکھ کو دیکھ اندر انہو علیمم علیموں میں داد اسے معلوم ہے اندر کتنا دکھ ہے اور تیری آنکھوں میں جو یہ آنسو ہے اسے معلوم ہے کہاں سے نکلے وہ کسی نے کہا تھا کسے بتائیں کہ وہ درد کہاں ہوتا ہے کسی جگہ گٹنے کو درد ہے تو کسی کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے بتا دیا جی یہ یہاں درد ہے جی. ڈاکٹر پوچھتے نا دبا کے آپ درد ہوا کہ نہیں ہوا کسے بتائیں کہ وہ درد کہاں ہوتا ہے خون بن کے جو رگوں پہ میں رواں ہوتا یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا اولاد کا ہو گیا ماں باپ ہوتے. یہ وہ درد ہوتے ہیں جو پورے خون میں شامل ہوتے ہیں آپ ایک جگہ ہاتھ لگا کے نہیں کہہ سکتے یہاں درد ہو